الرحیم نمبر یہ رقیہ نہیں ہے آج لوگ روکیا کو رکیا پڑھتے ہیں اور رکیا کو روکیا پڑھتے ہیں کیا لیا میں گئے ریا ریا نبی صاحب زادی کا نام تھا اور رکیا دم کرنا کچھ پڑھ کر کے دم کرنے کو رکیا رکیا نہیں ہے وہ اور آج کل اس کو لوگ بھی کیا بولتے ہیں رکیا بولتے ہیں وہاں نے ابھی روکا تمیم ابن اوسداری قال عدین ون سیاح ق اللہ علیہ کالی ول ولی, ولی کتاب ہی ول رسول ہی ول عیمت مسلمینہ وامت روا و مسلم یہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت تمیم داری کی حدیث نبی علیہ اللہ صاحب نے ساتھ نمایا ادین آد ون نصیحہ دین کس کو کہتے ہیں نصیحہ نصیحہ دین, دین نصیحہ یہ مبالغے کی انتہا جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے آد دین ون زیدن یہ مبالغے کی انتہا جو ہوتی ہیں و جملہ ہے دین و لوگوں خیر خواہی ہی کا نام تو کیا ہے دین اللہ اکبر حسر کی ساتھ خیر ساتھ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوشی کسی بھی زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے جو نسیحا کا صحیح معنی ادا کر سکے ناممکنات اسے لوگ کہتے ہیں. یہ جامع الخیرات یعنی ہزاروں چیزوں کا یہ مجموعہ ہے کیا نصیحا فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا خیر خواہی خواہی خواستن خواستن یہ عربی کا مصدر ہے فارسی کا خواصن کے معنی آتے ہیں چاہنا خیر خواہی یعنی پھلائی چاہنا یہ کیا ہے بھلائی خیر خواہی خیر خواہی, خیر خواہی کرنا پوچھا گیا صابن کا کس کی کس کی نصیحت اللہ اللہ کے رسول اللہ کی خیر خواہی والے کتاب اللہ کی کتاب کی خیر خواہی اللہ کے رسول کی خیر خواہی والے آئی مت المسلمین اور امام المسلمین جو ان کی خیر خواہی وہ عام اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی اصل میں نصیحت کا معنی اختصاراً سمجھ لیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مسلم کے اندر نصیحت پر بڑی طویل بحث کی ہے اور امام خطابی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح ابی داؤت معالم السنن کے اندر اور بہت سارے اہل علم محمد بن نصر مربدی نے نصیحہ اصل میں دوستوں کہتے ہیں دو معنی میں آتا ہے ایک تو ایک تو نصیحہ ایک ہے خالص کر دینا کیا اخلاص کیا خالص کر دینا کسی چیز کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر لینے کا نام کیا ہے نسیحا عرب کے لوگ کہتے ہیں نصحت الصلا شہد جانتے ہیں نا شہد چھٹا جو ہوتا ہے شہد کی مکھھی کا کتنی گندگی اس میں بھری رہتی ہے اور اسی میں شہد بھی ہوتا ہے جب اس چھتے سے شہد کو کسی کپڑے کے ذریعے دبا دبا کر کے چھان لے ساری فضول چیزیں الگ ہو گئی خالص شہد رہ گیا تو اس کو کہا جاتا ہے نسیحا کیا کہا جاتا اس کو یعنی آپ نے اس کو خالص کر دیا نمبر دو نمبر دو نصیحت کا دوسرا معنی ایک معنی سمجھ گئے دوسرا معنی کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا سمجھو پہلے کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا کسی چیز کو کام کے لائق بنا دینا ماشاءاللہ ہم میں سے ہر آدمی कोई कंदूरा पहना है कोई कुर्ता पहना है कोई शर्ट पहना है कोई टी शर्ट पहना है, भड़े भड़े भड़े पहने है। कपड़े की दुकान पर जाते हैं कहते हैं साहब हमें एक जोड़े कपड़ा दें, क्या कुर्ता और पैजामा या एक इसको क्या बोलते पहले यहां कंदूरा कि जुब्बा कंदूरा, कंदूरा।, कंदूरा। सिलाना है कितना पांच मीटर देखें آپ خرید رہے تھے اور پتہ چلا کہیں کٹا ہوا ہے, سوراخ ہے آپ نے کہا نہیں یہ کٹا ہوا کپڑا ہمیں کہیں تو دھاگا نکلا ہوا ہے آپ نے کہا نہیں یہ ہمارا ہمیں نہیں چاہیے صاف دیکھے آپ کتنا صحیح سالم لے رہے پانچ میٹر لے لیا لیکن اس کو پہن نہیں سکتے چونکہ پہننے کے لائق نہ کتا کے لائق ہے کرتے کی جگہ پہن سکتے ہیں نہ کپڑا تو ہے کرتے پہ پیجامے پورے سوٹ کا لیکن آپ کے لیے بیکار کار ہے وہاں ایک دھاگا نکلا تو ریجیکٹ کر دیا ایک سوراخ ہے نئی پسند ہے اب آپ ٹیلر کے پاس لے کے جاتے ہیں ٹیلر سائز لیتا ہے تو پچاس ٹکڑے آپ کے کرتے کبھر آتا ہے کاٹا نا پچاس ٹکڑے بنایا وہاں ایک سوراخ برداشت نہیں تھا یہاں کتے کے کپڑے کو ٹیلر نے پچاس پیس میں بنا دیا کاٹ چاٹ کر پسند ہے اب پیسہ دے رہے لیکن جب اس نے کٹنگ کر کے سل دیا تو آپ کے لائے کپڑا بن گیا دوستو سمجھے اس کو کہا جاتا ہے نسیحت نسحا تو ٹیلر نے کپڑے کو سل کر کے پہننے کے لائق بنا دیا آگے دو مانے آگے اب شریعت میں ان کو سمجھیں شرعی معنی سمجھنا آسان ٹیلر نے جیسے کپڑے کی کٹنگ کر کے آپ کے پہننے کے لائق بنا دیا ایسے ہی آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہو جائیں کہ آپ اس کو جنت کے لائق نجات کے لائق بنا دیں گناہ کر رہا ہے برائی کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے جہالت ہے اس کو سکھلا کر کے پڑھا کر کے برا کر رہا ہے برائی سے روک کر کے سستی کر رہا ہے بھولا ہوا ہے یاد دلا کر کے آپ اس کی خامیوں کو خیر خواہی یہ ہے نصیحت کہ آپ اس کو دین کے لائق شریعت کے لائق جنت کے لائق رب کی ریزا کے لائق بنا دیئے کیا ہے خیر اگلی بات سمجھ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اللہ کی نصیحت کس کی اللہ کی اللہ کی نصیحت اللہ کے توحید شرک کے خلاف آواز بلند کرنا اللہ کے ساتھ اور صفات پر اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینا شرک کرنے والوں کو شرک سے روکنا اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا یہ کیا ہے اللہ کی خیر خواہی اللہ کی کتاب کی خیر خواہ قرآن کی پڑھ پڑھ کر کے کو है? سب سے بڑی خیر خواہ بینک سے سود لے کر کے بگلا بنایا اور کیا کہا؟ مل فضلے یہ ہے قرآن سمجھ گئے نا سارا کاروبار دروازے پر دکان بکتا یہ خیر خواہی نہیں ہے اللہ کی کتاب کی خیر خواہی ہے پڑھنا سیکھنا عمل کرنا پڑھانا سکھانا اس کی دعوت کرنا کر دینا اور لوگوں کو ربت دلانا اور قرآن کے کسی آیت کسی حکم پر کوئی اعتراض کریں تو اپنے سامان اور کلم سے اس کا منہ توڑ جواب دینا خیر خواہ ہے یہ پڑھ پڑھ کر کے یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے اور ایک بڑی خیر خواہی اور ہے آج کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کبھی خطبے وغیرہ میں کوئی دعا سنتے ہیں شیخ صاحب ذرا وہ دعا لکھا دیں اچھا بھائی عربی میں لکھ نہیں عربی نہیں پڑھنا آتا آپ کیا رومن کیا رومن میں لکھ دیں تب میں پڑھوں گا یا ہندی میں لکھ دیں قرآن کی آیت ماں باپ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ آج ہزاروں مسلمان ماں باپ ایسے ان کے بچوں کو عربی میں قرآن پڑھنا کیا ہوگا رومن میں ارے یہ قرآن کی بدخواہی ہے قرآن کی خیر خواہی کہ تھی کہ کم سے کم بچے کو نازرہ پڑھنا تو سکھا دیتے آج ایک نہیں ہتھیاروں ہیں اور یاد رکھنا رومن کیا دنیا کے کسی زبان میں قرآن کا تلفظ نہیں کر سکتا سمجھ گئے نا کبھی نہیں کیوں قرآن میں سین ہے شین ہے سواد ہے خا ہے اور انگلش میں سب کے لیے کیا ہے بس اس کیا کرو تا بتاؤ سب کا درف ایک ادابن علیم لکھنا ہے تو بھی اے سے اور علیم خبیر لکھنا ہے تو بھی یہی سے ہوگا قرآن کا معنی بدل جاتا ہے ڈرو اللہ تعالیٰ سے قرآن کے خیر خواہ بنو ماں باپ کی کوتاہی سیکھو قرآن اور ایسے ماں باپ کو توبہ کرنا چاہیے اپنی حرکتوں سے اپنے بچے کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے رومن میں بچہ قرآن پڑھے گا ہندی میں پڑھے گا انگلش میں لکھا ہوا پڑھے گا قرآن کی ایک آیت کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ قرآن کی خیر خواہی ہوگی اسی طرح سے اللہ کے رسول کی خیر خواہی اللہ کے رسول سے محبت کرنا کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر کس کی محبت غالب ہو اللہ اس کے رسول کی اور خیر خواہی کیا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا نبی سے جتنی محبت ہے اتنی محبت نبی کی سنت سے ہو اتنی نبی کی سنت کی محبت ہو کہ نبی کی سنت کے سامنے کسی اور کا طریقہ آپ کو اچھا نر خیر ہے اور پھر نبی سے پر کوئی اعتراض کرے اس کا منہ توڑ جواب دینا نبی کی حمایت کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی طرح سے آ المسلمین اور امت المسلمین سب کے کی آپ کیا کریں خیر خواہ نے کسی کا آپ برا نہ چاہیں کسی کا برا نہ چاہیں ہر ایک کے آپ کیا چاہیں خیل. اسی پاک وہ حدیث سمجھ لیں تو بہت آسان اللہ تعالی کیا فرمائیں ان سرخا کا ظالمن ظالمن ہو مومن بندے اپنے ظالم اور مظلوم دونوں بھائیوں کی کیا کر دیکھا آپ نے بالکل وعدے مثال ظالم کی بھی مدد کر اور مظلوم کی صحابہ نے کہا اللہ هذا مظلوم فما بالغ ظالم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد کیا کریں جس پر ظلم کر ہم بھی تو چڑھ رہے یہی ہوگا نا ہم ظالم کی کیسے مدد کریں آرض فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو یہ تمہاری مدد ہے اس دیکھا اس کو کہا جاتا ہے خیر خواہ ایک انسان مسلمان دوسروں پر ظلم کر کے ظلم کر کے جہنم میں جا رہا ہے اس کو بچاؤ سمجھاؤ ظلم سے روک لو تاکہ تمہارا مسلمان بھائی جہانم سے یہ ہے خیر خواہی ہمیشہ اللہ کے بندوں کا خیر خواہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر بنائے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی شرح کی جائے تو اس کے لیے پورا ایک دفتر اہل علم کہتے ہیں ہم نے اشارات کیے اور آخر میں ایک خیر خواہی کے متعلق اور بتا دیں اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو سب کا خیر خواہ بنائے حضرت ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ اللہ سن الفرمائے اللہ تو بایو مجھ سے بیعت کرو گے ہاں کرو کہتے ہیں تو ہم نے اللہ رسل بیعت کیا اللہ کامت صلاح وہی پوری حدیث ایک حدیث میں آیا کہ نماز پڑھو رو را رکھو حج کرو زکات دو جنت میں چلے جاؤ کہتے ہیں کچھ دور گئے تھے تو اللہ سنے بولایا, ادھا راؤ, ادھا راؤ. تم نے روزے نماز حج زکات پر بیعت کیا جنت میں جانے کے لیے ہاں اور پھر سنو میں یہ بیعت جو تم نے کیا اس کو اس وقت میں برقرار رکھوں گا جب کہ میری ایک شرط مان لو کیا ہے ہمیشہ اپنے بھر مسلمان بھائی بہن کی خیر خواہی کرو کہ تب ہم تمہاری بیعت باقی رکھیں گے اللہ اکبر دو کہ اللہ ہم سب کو خیر خواہ بنائے